صلى الله على رسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما محترم حضرات قرآن حکیم میں سورہ فرقان کے آخری رقو میں اللہ نے عباد الرحمن یعنی اللہ کے ان بندوں جن پر اللہ کا خاص رحم ہے کہ کچھ कुछ بیان فرمائے ہیں رحمان کے ان بندوں کے بہت سے اوساف میں سے ایک وقف یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو دور رکھنا کیونکہ جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا ہے بے شک جہنم بہت ہی برا ٹھکانا اور بہت ہی بری جگہ ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے اسی حقیقت کو چوتھے پارے آل کے اندر اللہ متا الغر جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا سمجھو وہی کامیاب ہوا یہ یا کریمہ بتا رہی ہے کہ انسانوں کی نگاہ میں کامیابی کے بہت سارے معیارات ہیں کوئی کامیابی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ڈگری حاصل کر لے کوئی شخص کامیابی اس کو سمجھتا ہے کہ کوئی بہت بڑا عہدہ حاصل کر لے گویا کی ہر شخص کی نگاہ میں کامیابی کا کوئی نہ کوئی معیار ہے لیکن اللہ فرماتا ہے کہ کامیابی کا حقیقی معیار یہ ہے کہ آدمی جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے قرآن حکیم کا مطالعہ کرنے کے بعد جہنم کے عذابات کی جو تصویر ہمارے سامنے آتی ہے وہ تصویر اتنی بیاانک ہے کہ اگر کوئی آدمی حساس دل رکھتا ہو تو اس تصویر کو دیکھنے کے بعد لرزا برندام ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا میدان محشر میں بارے میں جنت کا فیصلہ کیا جائے گا وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے اور جن لوگوں کے بارے میں جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا جب گنہداروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے انکار کرنے والوں کو جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا فرشتے ان کو ہانکتے ہوئے جہنم کے دروازے تک لے جائیں گے اللہ فرماتا ہے وسیف الفرو الا جہنم زمرا اور انکار کرنے والوں کو کافروں کو گروہ در گروہ ہاک کر کے جہنم تک जब جائے گا جب جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے تو جہنم کے जहन्नम का ہیں اور جہنم کا جو سب سے بڑا انچارج ہے قرآن حکیم نے اس کا نام مالک بتایا ہے اس کا نام سورہ زخرس میں پچیسویں پارے میں ذکر کیا گیا ہے وہ پوچھیں گے وقم خزانتح جہنم کے نگراں پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس اللہ کی آیات لے کر کے پیغام ہدایت لے کر کے رسول نہیں آئے تھے تو وہ وہاں اقرار کریں گے کالو بلا ہاں لے کر کے آئے تھے لیکن ہم نے ان رسولوں کے پیغامات کے اوپر توجہ نہیں دی اور ہم اپنی سر مستیوں میں اپنی خرمستیوں میں زندگی گزارتے رہے اور اسی حالت میں ہماری موت ہو گئی انہیں گھسیٹ کر ہاک کر کے جہنم کے دروازے تک فرشتے لائیں گے اس سے پتہ چلتا ہے کہ میدان محشر ہی سے کافروں کے ساتھ بنگاروں کے ساتھ مجرموں کے ساتھ ذلت آمیز رویہ شروع ہو جائے گا اور جب ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا تو چونکہ جہنم قید خانہ ہے اور قید خانے کا ایک خاص یونیفارم ہوتا ہے جہنم کا یونیفارم کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حج کے اندر اس یونیفارم کا تذکرہ کیا ہے جیسے ہر جیل کا ایک یونیفارم ہوتا ہے جہنم بھی ایک خوفناک جیل ہے اور وہ ہماری دنیا کی جیلوں کی طرح نہیں ہے کہ کوئی مجرم کبھی بھاگ سکے نکل سکے اپنے آپ کو وہاں کی تکلیفوں سے نجات دے سکے بلکہ وہاں داخل ہونے کے بعد کوئی جیل سے نہیں نکل سکتا پہلے ان کو یونیفارم پہنایا جائے گا یونیفارم کیسا ہوگا اللہ فرماتا ہے فل کفڑ بنار جب اللہ کے منکرین کو مجرمین کو کفار کو جہنم میں داخل کیا جائے گا تو ان کے لیے آگ سے کپڑے کاٹے جائیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یونیفارم آگ کا پہنایا جائے گا پورا یونیفارم آگ کا ہوگا اور اس یونیفارم کو جہنم کے فرشتے قطع کر کے کاٹ کر کے بنائیں گے اور جہنمی کو پہنائیں گے اس ای کریمہ سے تو اتنا معلوم ہوا کہ وہ یونیفارم آگ کا ہوگا یونیفارم کی شکل کیا ہوگی سورہ ابراہیم کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے اس یونیفارم کی سراہد کی ہے اس کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے من النار کہ انہیں گندھک کا پیجامہ پہنا دیا جائے گا اور خجلی کا کرتا کرتا खुजली کا ہوگا اور گندھک کا پائجامہ پہنا دیا جائے گا اور حضرات ذرا میں آپ کو معلوم ہے کہ گندک کو اگر آگ پکڑ لے تو آگ جلدی بجھتی نہیں ہے آگ جلدی इसी نہیں ہے اسی को سے جہنمی کو और کا का اور کھجلی کا جائے گا یہ جہنمیوں کا یونیفارم ہوگا پھر جس طرح جیلوں کی بیرکس ہوتی ہیں ان بیرکوں کے اندر مجرموں کو ڈالا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس بیرک کا نقشہ کھینچا ہے ادا ار امی تغم وفی ادار ات ہوں نمکان بار اٹ ہوم نم مکانی ادا ادا مکان کم کرنی نا لیک کہ جب ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو بیریوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے اور ان کو آگ کے تنگ تاریخ کمرے میں پہنچا دیا جائے گا اور حضرات آپ کو معلوم ہے کہ جہنم کی آگ بالکل تاریخ ہے ظاہر ہے کہ جس کمرے میں جس بیرک میں جہنمیوں کو لے جایا جائے, جائے گا وہ بیرک مکمل تاریخ ہوگی اور قرآن حکیم یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ بیرک بہت تنگ ہوگی تنگ ہوگی تاریخ ہوگی انتہائی گرم ہوگی زئیکن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے زئیکن کے مانے تنگ اور مکر بیڑیاں پہنا کر کے ان کو ڈالا جائے گا اور وہ موت کو پکاریں گے داؤنالی کا سبب وہاں پہنچنے کے بعد وہ موت کو پکاریں گے تو فرشتوں سے کہیں گے لا لاتا دو مزر کتیرا آج ایک موت کو نہ پکارو بہت ساری موتوں کو پکارو لیکن تمہیں یہاں موت نہیں آئے گی تو جہنمیوں کا یونیفارم کیسا ہوگا انہیں جس بیرک میں ڈالا جائے گا جس کمرے میں ڈالا جائے گا وہ کیسا ہوگا پرانی حکیم نے بتا دیا انتہائی تنگ تاریخ انتہائی گرم وہاں پہنچنے کے بعد وہ موت کی تمننا کریں گے لیکن وہاں موت نہیں آئے گی آواز دی جائے گی کہ ایک نہیں کئی موتیں بکار ہو لیکن یہاں موت نہیں آنے والی اور ایک جگہ کو فرمایا گیا کہ انسان کو ایسا لگے گا جیسے چاروں طرف سے موت آ رہی ہو لیکن اسے موت نہیں آئے ایسا لگے گا کہاں مرے گا نہیں لیکن اسے ایسا لگے گا جسے بہت چاروں طرف سے آ رہی ہو اور قرآن کریم میں جدید ارشاد سمایا گیا کہ انسان کی زندگی جہنم کے اندر ایسی ہوگی جو موت اور حیات کے درمیان ہوگی لا یمو تو سیمیا نہ تو اس کے اندر وہ مرے گا نہ زندہ رہے گا موت اور حیات کے بیچ بیچ کی ایک حالت میں رہے گا جو انتہائی خوفناک اور حیبتناک حالت ہے آدمی صحیح طریقے سے اگر اس کا تصور کر لے تو جائے گا جہنم کے بارے میں ایک اور فراہ کی گئی اللہ تبارک تعلیم نے فرمایا للہ سب آٹو ابو اس کے ساتھ دروازے ہیں یا اس کے ساتھ طبقات ہیں اور جیسا مجرم رہے گا جتنا بڑا جرم رہے گا اس اعتبار سے اس کو اسی طبقے کے اندر ڈالا جائے گا احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کا مرکزی عذاب آگ کا آزاد ہوگا یوں تو قرآن حسم نے یہ بھی کہا وہ آئی شکی ادواج جہنم میں آگ کے علاوہ اور بہت ساری قسموں کے عذابات ہوں گے لیکن مرکزی عذاب آگ کا آزاد ہوگا اور احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ दुनिया की आग से उनहत्तर दर्जे ज्यादा गर्म है उसका सादा सा अंदाजा इस तरह लगाया जा सकता है कि दुनिया की आग अगर कम अज कम दो हजार डिग्री सेंटीग्रेड वाली हो یعنی دنیا کی آگ کا اگر کم از کم درجہ حرارت دو ہزار ڈگری سینٹی گریڈ ہو تو جہنم کی آگ کا درجہ حرارت ایک لاکھ اڑتالیس ہزار ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا اب بتائیے ایسی حوفناک آگ کے اندر آدمی کس طرح رہ سکے گا اللہ تبار تعالیٰ نے ایک جگہ شاید سرایا جنوب ہوں بدلدم غیر حقوق بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا قرآن کا انکار کیا ہماری کتاب کا انکار کیا ہمارے رسول کے بھیجے ہوئے پیغامات کا انکار کیا ان قریب ان قریب کو ہم جہنم میں ڈالیں گے سو سن اس لیے اور جہنم کا مرکزی عذاب آج ہے آگ کے اندر جب ان کو داخل کیا جائے گا تو کل جلو ہوں بدلنا خرادہ تھوڑی ہی دیر کے اندر ان کا چمڑا ان کی جلد پک جائے گی پک کر کے جب وہ جلد گر جائے گی تو اللہ فرماتا ہے کہ دوسری جلد فوراً ہم چڑھا دیں گے اس جلد کو ہم دوسری جلد سے بدل دیں گے تاکہ عذاب کا تسلسل باقی رہے عذاب مسلسل چلتا رہے اللہ فرماتا ہے کہ جہنم میں جس کمرے کے اندر ان کو ڈالا جائے گا قیدیوں کو بستر بھی دیا جاتا ہے چادر بھی دی جاتی ہے اللہ فرماتا ہے کہ اس بیرک کے اندر اس کمرے کے اندر جن کو مجرمین پائیں گے اور مجرمین کو جس کمرے میں داخل کیا جائے گا گواش اس کمرے کا بستر بھی آگ کا ہوگا اور چادر بھی آگ کی ہوں گی مہاد کے معنی بسترے کے آتے ہیں اور گواش مانے چادریں راشیا مانے اولنے والی چیز ڈھاگنے والی چیز اور گوا چکی جماعت تو اس بیرک کے اندر اس کمرے کے اندر جس کے اندر مجرمین کو رکھا جائے گا اللہ فرماتا ہے کہ اس کمرے میں جو مجرمین کو بستر دیا جائے گا وہ بستر بھی जो کا ہوگا اور وہاں جو چادریں اوڑھنے کے لیے ملیں گی وہ چادریں بھی ہوں گی اور یہ بھی فرمایا گیا لنسو اینلاری ان کے اوپر بھی آگ کے سائے اور ان کے نیچے بھی آگ کے سائے ہوں گے اس سے یہ پتا چلا کہ اس کمرے کی چھت بھی آگ کی ہوگی اور اس کمرے کا فرش بھی آگ کا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجرمین کو آگ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوگی وہ اس آگ سے नहीं نہیں سکتے جہنویوں کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا لگے گا جیسے آگ کی شدت کے اندر کمی آ گئی ہو اللہ فرماتا ہے کلک جدنا سیرہ جیسے ہی آگ کی شدت میں کمی ہوگی ہم اس آگ کو پھر بھڑکا دیں گے کلا بہت زدنا ہونا چاہیے جیسے ہی آگ بھی ہوگی ہم آگ کو اور زیادہ بھڑکا دیں گے تاکہ جہنم کا عذاب آگ کا مسلسل جاری رہے اس کے علاوہ تبارک و تعالی نے ٹھنڈک کا بھی عذاب جہنم کے اندر رکھا ہے یہ بات ہر ایک شخص جانتا ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کو بڑا حساس جسم کا فرمایا ہے اس کا جسم بڑا نازک ہے بڑا حساس ہے صرف پینتیس سے لے 37 سینتیس سینٹی گریڈ تک اگر رہے दर्जे हरारत रहे तो आदमी सेहतमंद रह सकता है अगर यह दर्जा घट करके 26 सिक्स डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाए छब्बीस डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाए तो मौत वाकई हो जाएगी और अगर यह दर्जे हरारत शदीद सर्दी की वजह से जिसम के किसी हिस्से में सेवन सिक्स ڈگری سینٹی گریڈ یا بیس ڈگری فارن ہائٹ تک پہنچ جائے تو جسم کا وہ حصہ سردی کے باعث یا تو جل کا الگ ہو جائے گا یا جل کا الگ ہو جائے گا طبی اصطلاح میں اس کو فرس بائک بولتے ہیں یعنی ٹھنڈک کا درجہ اگر پینتیس یا سینتیس ڈگری سینٹی سے کم ہو کر کے 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाए तब तो मौत वापस हो जाएगी लेकिन अगर यह दर्ज हैदीद सर्दी की वजह से जिसम के किसी हिस्से में सिक्स प्वाइंट सेवन डिग्री सेंटीग्रेड या 20 डिग्री फॉरन हाइट तक पहुंच जाए तो सर्दी की वजह से जिसम का वह हिस्सा या तो जलकर बनन से अलग हो जाएगा या जलकर अलग हो जाएगा पुराने हकीम में ठंडक के इस अजाब को ضمہری کا نام دیا ہے ویسے مرکزی عذاب تو جہنم کا آج کا عذاب ہوگا لیکن قرآن یقین کہتا ہے وہ کہ آرشت ازباد اور بھی بہت ساری قسم کے عذابات ہوں گے ان عذابات میں سے ایک عذاب ٹھنڈک کا بھی ہوگا ٹھنڈک کے اس عذاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضمحریر کا نام دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت عبید ابن عمیر کی روایت ہے کہ جیسے ہی جہنمیوں کو جہنم کے دروازے کی طرف لے جائے جانے لگے گا دور سے جہنم جب مجرمین کو دیکھے گی تو ایسا لگے گا جیسے غصے کے مارے پھٹ جائے گی اور اتنی زبردست چیخو پکار کرے گی کہ حضرت عبین فرماتے ہیں کہ جہنم کے اس شور کی وجہ سے فرشتے کانپنے لگیں گے اور تمام انبیاء کرام کاپ اٹھیں گے لرزہ بر ہو جائیں گے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا تو حال یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جہنم کے اس خوفناک شور کو سن کر کے بھٹوں کو بل گر پڑیں گے جہنمیوں کا لباس کیسا ہوگا یہ بھی قرآن میں بتا دیا گیا لباس کی تفصیل بھی بتا دی گئی جس کمرے میں ان کو رکھا جائے گا اس کمرے کی ہی تفصیل بتا دی گئی کہ بچھونا جی آگ کا ہوگا اور چادریں بھی آگ کی ہوں گی اور جس کمرے میں رکھا جائے گا اس کمرے کی بھی آپ کی ہوگی اور فرش بھی آپ کا ہوگا اب ایک سوال یہاں اور پیدا ہوتا ہے کہ قیدیوں کو کھانا دیا جاتا ہے پانی دیا جاتا ہے تو جہنم کے اس جیل میں جہنمیوں کو کھانا کس قسم کا دیا جائے گا اور مشروبات کس طریقے کے مہیا کیے جائیں گے اس سے پہلے کہ میں جہنم میں کھانے پینے والی چیزوں کا بیان کروں ایک اور بات بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد سمایا کہ ویسے جہنم کی آگ تو پورے جسم کو گھیرے رہے گی لیکن خاص طور سے جہنم کی آگ کی لپٹ چہرے کو اپنا ہدف بنائے گی چہرے کو اپنا نشانہ بنائے گی اس لیے کہ سب نقطۂ نظر سے اگر آپ دیکھیں تو سارے جسم کے مقابلے میں چہرہ سب زیادہ حساس ہے کیوں اس لیے کہ آخ کان ناک دانت کی ردیں براہ راست دماغ سے جڑی ہوئی ہوتی اور چونکہ یہ ساری چیزیں دماغ سے بہت قریب ہوتی ہیں دماغ سے قریب ہونے کی وجہ سے خون کا جو دو دوران ہے بلڈ سرکولیشن ہے یہاں کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے اس لیے سے آپ دیکھیے کہ انسان جب غصے میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس کا چہرہ شروع ہو جاتا ہے سے पता چلتا ہے کہ جسم کے دیگر آزا کے مقابلے میں انسان کا چہرہ زیادہ حساس ہے اس لیے کہ وہ دماغ سے بہت قریب ہے اور چہرے کے اکثر की کی رگیں دماغ سے براہ راست تعلق رکھتی ہیں چونکہ چہرہ آزار بدن میں سب سے زیادہ حساس جگہ ہے اسی وجہ سے آج کی ہی لگتے زیادہ تر اس کے چہرے کو اپنا نشانہ بنائیں گی اللہ قبارکہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ کو تیار کر رکھا ہے جہنم کو تیار کر رکھا ہے احاط بھی سورا جس کی قناتیں جہنمیوں کو گھیرے رہیں گی اور کبھی اس آگ سے وہ نکل نہیں سکتا وہی سوگا سو بیماری یشیل کہ اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے کسی کو فریاد کے لیے پکاریں گے فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی ایسے پانی سے جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا تیل کی تلچھٹ کی طرح وہ پانی ہوگا یقین ازو جو چہرے کو बिल्कुल جھلسا دے گا چہرے کو जला جلا دے گا تو آگ کی لپے بھی اس کے چہرے کو اپنا نشانہ بنائے گی اسی طریقے سے پانی جو پلایا جائے گا وہ پانی بھی چہرے ہی کو اپنا نشانہ بنائے گا اپنا ادب بنائے گا اور چہرے کو جلا ڈالے گا قرآن نے ایک اور بات فرمائی کہ جس طریقے سے مجرم کو جب جیل خانے میں داخل کیا جاتا ہے تو بعض مرتبہ کو جیل کے باہر ہی اور بعض مرتبہ جیل میں لے جانے کے بعد بھی اس کے پیروں میں دیڑیاں اس کے گلے میں ٹوک اسی طریقے سے ہاتھوں میں ہتکریاں اور ایک زنجیر سے اس کو باندھ دیا جاتا ہے اللہ تبارک وطالع نے قرآن حکیم میں ان تین چیزوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے یہ ارشاد فرمایا مجرمین مقرری نفیل افراد اس وقت آپ مجرمین کو دیکھیں گے اس دن آپ مجرمین کو دیکھیں گے کہ وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے یعنی ان کو بیڑیاں پہنا دی جائیں گی اور یہ ویشا سمایا گیا ابل ابلاروسی آنا پہن ولا سلو تھا تو بیڑیاں پہنا دی جائیں گی اور ابل ابلاروسی آنا کئی سلا سلو تھا ان کے گلوں کے اندر ان کی گردنوں میں تو ڈال دیے جائیں گے اگلاد مانے تو پیروں میں بیڑی گلے میں تو اور وہ تلا اور زنجیروں سے ان کو کاٹ دیا جائے گا اور انہی زنجیروں کے ذریعے ان کو گسیٹا جائے گا یہ سابن مانے گسی کے جائیں گے ان زنجیروں کے ذریعے ان کو گھسیٹا جائے گا पता चला چلا کہ ایک تو ان کو ڈیڑیوں میں जाएगा دیا جائے گا دوسرے ان کے گلوں کے اندر ٹاپ پہنا دیا جائے گا تیسرے ان کو زنجیروں سے جکڑ دیا جائے گا اور ان زنجیروں کے ذریعے ان کو جہاں چاہیں گے پرشتے جہاند کے اندر ہو لے جائیں گے قرآن حکیم یہ بھی بتاتا ہے کہ چونکہ جہنمی آگ کے درمیان رہیں گے پیاس بہت لگے گی اس لیے کہ گرم جگہ پہ آدمی کو پیاس کا احساس بہت زیادہ ہوتا ہے اور جہنم کیونکہ بہت گرم جگہ ہے لہٰذا وہاں پیاس کا احساس کچھ زیادہ ہی ہوگا اللہ تبار تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ لوگ پانی مانگیں گے تو انہیں مائ حمی پلایا جائے گا سورہ محمد کے اندر اللہ تبار تعالیٰ شاخرمایا وہ پانی پلایا جائے گا اور جیسے ہی وہ پانی ان کے پیٹ میں پہنچے گا پانی اچڑوں کو کاٹ دے گا اور اچریا پا کے راستے سے باہر نکل جائیں گے تو جہنم کے مشروبات میں سے ایک مشروب لگنے پر جو جہنمیوں کو پلایا جائے گا وہ حمیم ہے یعنی کھولتا ہوا پانی اور دوسرا مشروب ہے ما صدید ایک ہے مائے ہم پیٹ میں پہنچتے ہی اتنیا کو کاٹ دے گا پافانے کے راستے سے اتنیاں باہر نکل جائیں گی اور دوسرا مشروب ہے ما ان سدید سورہ ابراہیم کے اندر اللہ سبارک تعالیٰ نے اس پانی کا اس مشروب کا تذکرہ فرمایا ہے اللہ فرماتا ہے و جَبَّارٍ عَنِيدٍ خواب وَرَائِهِ جَهَنَّمُ جہنم اسکو ان فدید اور ان کو مائیں صدید کلایا جائے گا یہ مائ صدید کیا ہے جہنمیوں کو جب آگ میں جلایا جائے گا تو جلنے کے بعد جو پیپ نکلتی ہے اس پیپ کو جمع کر کے جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا یعنی جہنمیوں کے بدن کی پیت کو مائے صدید کہا جاتا ہے اور یہ اس قسم کا مشروب ہوگا جو مائے حمیم کے ساتھ دیا جائے گا تو ایک مشروب ہے مائے حمیم کھولتا ہوا پانی اور ایک ہے ماؤن صدید مائے حمیم پلایا جائے گا تو اتریاں کٹ کر پاسانے کے راستے سے باہر نکل جائیں گی مائے صدید کے بارے میں اللہ نے فرمایا تو جل رہو ہوں, اس کو گھونٹ گھونٹ پیے گا ولادو اسی گہو لیکن وہ مشروب جو جہنمیوں کے زخموں کی پیٹ سے تیار کیا گیا ہوگا وہ حلق سے نہیں اترے گا ولا یکسی گہو وہ مشروب یعنی مائ سجید حلق سے نہیں اترے گا ویاتی ہلمو مکان وما ہو اب میتھن خلید اس سے یہ پتا چلا کہ مائے حمیم کے علاوہ ایک اور مشروب ہوگا جس کو مائے صدیب کہا جاتا ہے قرآن حکیم میں وہ بھی جہن نموں کو پلایا جائے گا اور تیسرا مشروب قرآن حکیم کہتا ہے انا لیمینار کل محل ماؤن کل مہل یہ تیسرا مشروب ہوگا ماؤن کل مہل کا مطلب کیا ہے ایسا پانی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا بالکل جیسے تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے لیکن کھولتا ہوا ہوگا تیل کی تلچٹ جیسا پانی جو کھولتا ہوا ہوگا یہ تیسرا مشروب ہوگا جو جہنمیوں کو دیا جائے گا جب وہ پانی مانگے گا معاون کل محل کا مطلب تیل کی تلچھٹ کی طرح کھولتا ہوا مشروب معاون کل محل ہے یہ جہنمیوں کو دیا جائے گا یہ تیسرا مشروب ہے اور چوتھا مشروب غصاق اللہ فرماتا ہے ان جہن مانک مر سودا لاغین مآبا لابی ن پیا احقاب لا دون پیا بردوں ولا شہاب اللہ حمیم و یہ چوتھا مشروب ہوگا جو جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا رساخ کا مطلب ہوتا ہے کالا سیاہ زہریلا بدبو دار مشروب یعنی ایسا پانی ہوگا وہ جو بالکل کالا ہوگا سیاہ ہوگا بدبو دار ہوگا زہریلا ہوگا یہ چوتھا مشروب ہے جسے قرآن حکیم نے رساخ کہا ہے جہنمی جب پانی مانگیں گے تو ان کو یہ مشروب پیش کیا جائے گا اور پانچواں مشروب حدیث میں اس کا تذکرہ کیا گیا تین الخبال جہنمیوں کا جو پسینہ ہوگا اس کو جمع کر لیا جائے گا اس سے جو مشروب تیار کیا جائے گا جہنم کے اندر وہ پینے کے لیے دیا جائے گا تو یہ پانچ قسم کے مشروبات ہیں جن کا تذکرہ قرآن و حدیث میں موجود ہے جہنمیوں کو پیاس لگنے پر انہی پانچوں مشروبات کو پیش کیا جائے گا اب رہا کھانے پینے کی چیزیں پینے کی چیزیں تو ہو گئیں کھانے کے لیے کیا دیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی نے کھانے کی ایک چیز کا تذکرہ یوں فرمایا سورہ دفان کے اندر ان شجرت زکوم تو عام الم کل مہلی اگلی فی ال بے شک زکوم کا درخت پھوہڑ کا درخت یہ بہت ہی خطرناک قسم کا درخت ہوتا ہے اس کا پھل جب آدمی کھانے چلے گا تو گلے کے اندر اٹک جائے گا نہ باہر آئے گا نہ اندر جائے گا اس کو قرآن حکیم نے زقوم کہا ہے ان نشرت زکوم تو بے شک تھوہر کا زقوم کا کھانا یہ جہنم میں گنہگاروں کا کھانا ہوگا یہ تھوہر کا درخت تھوہر کا پھل یہ, کا یہ, کا یہ کا جہنم میں گنہگاروں کا کھانا ہوگا تو کھانے کی ایک چیز زخم جس کا تذکرہ سورہ طفان کی ان آیات میں کیا گیا دوسری کھانے کی چیز اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حقہ کے اندر ارشاد فرمایا ولا تو عام انسلیم جہنمیوں کا کھانا غسلین ہوگا یہ غسلین کیا ہے جہنمیوں کے زخموں کا دھون جب آدمی کے بدن میں کہیں زخم ہو جاتا ہے تو زخموں کو دھلنے کے بعد جو پانی بچتا ہے اس کے اندر کچھ چیزیں ملا دی جائیں گی یہی جہنمیوں کا کھانا ہوگا زخموں کا دھون اس کی غلازت اس کی غلازت بالکل تو آم جیسی ہو جائے گی کھانے جیسی ہو جائے گی تو جہنمیوں کے زخموں کی دھوون کی جو ہے یہ دوسرا کھانا ہوگا جو جہنمیوں کو دیا جائے گا اور تیسرا کھانا اللہ تبارک و تعالی نے سور غاشیہ کے اندر بیان فرمایا جہنمیوں کا ایک کھانا زریر ہوگا زریر یہ ایک کاٹے دار گھاس ہوگی جب ان کو بھوک لگے گی اور کھانے کے لیے وہ کھانا طرف کریں گے تو فرشتے جہنم کے یا تو رسلین دیں گے جو جہنمیوں کے زخموں کے دھونے کی غلازت ہوگا یا اسی طریقے چوہڑ کا درخت ہوگا زخم ہوگا جس کو کھائیں گے تو گلے میں اٹک جائے گا نہ باہر نکلے گا نہ اندر جائے گا اسی طریقے سے زری دیا جائے گا یہ تیسرا کھانا ہے کا مطلب دار گھاس جب ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا وہ کانٹے دار گھاس بھی ان کے حلق کے اندر سن جائے گی اس کو بھی نگل نہیں سکتے یہ تیسرا کھانا چوتھا کھانا ان کا پرانے حکیم نے بیان کیا اِنَّ تو گلے میں پھنس جانے والا کھانا یہ عجیب و غریب کھانا ہوگا آدمی کے گلے میں جاتے ہی گلے کو چوکس کر اور آدمی کو سانس لینا مشکل ہو جائے گا اور آدمی عجیب بے چینی اور عجیب بے قراری کے آلم میں تڑپے گا تو یہ چار قسم کے کھانے جہنمیوں کو دیے جائیں گے اور پانچ قسم کے مشروبات پینے کے لیے دیے جائیں گے یہ تھی جہنم کی ایک تصویر اب آئیے ایک سوال کا حل اور بھی یہاں کر لیں سوال یہ ہے کہ جہنم کو کہاں رکھا جائے گا جہنم کو کس جگہ رکھا جائے گا جہنم کو تو تیار کر کے ابھی رکھ دیا گیا ہے لیکن جب جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا پھر جہنم کو کس جگہ رکھا جائے گا اس سلسلے میں ایک حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے جو حضرت یا رضی اللہ تعالیٰ سے آئی ہے اور حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور حاکم نے اس حدیث کی روایت کی روایت کس طرح رضی اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان البحر هو جہنم کے سمندر کی جگہ ہی در حقیقت جہنم کی جگہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی سمندر میں جہنم کو رکھے گا جہنم کو سمندر میں رکھے گا اس لیے کہ حدیث بیان کر رہی ہے کہ ان نل ہوا جہنم کی جہنم کی جگہ جہنم کے رکھنے کی جگہ سمندر ہوگی ان نلبہ ہوا جہنم جہنم کے رکھنے کی جگہ سمندر ہوگی اور یہ بات اقلن بھی ممکن ہے اس لیے کہ اس حدیث کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن تمام سمندروں کو ملا دے گا تمام سمندروں کو ملانے کے بعد پانی جن اجزا سے بنا ہے ظاہر ہے کہ ہائیڈروجن کے دو حصے اور آکسیجن کا ایک حصہ اور یہ دونوں گیسیں بڑی خطرناک ہے دونوں کو ایک خاص تناسب سے اللہ تبارک تعلق نے ملایا تو پانی بن گیا ہے ان کو اگر الگ کر دیا جائے تو دونوں خطرناک کیسے ہیں ایک گیس جلاتی ہے اور دوسرا جلانے کے عمل کو تیز کرتی ہے ایک گیس جلاتی ہے اور ایک گیس جلانے کے عمل کو تیز کرتی ہے جیسے آگ ہو اور آگ کے اوپر پیٹرول ڈال دیا جائے تو آگ تو خود جلانے والی چیز ہے لیکن ایک انسور جو ہے وہ جلانے کے عمل کو تیز کرتا ہے تو اس میں جو دو گیسیں ہیں آکسیجن اور ہائیڈروجن ایک گیس جلاتی ہے چیز کو اور ایک گیس جلانے کے عمل کو تیز کرتی ہے اب دونوں کو ایک خاص تناسب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملا دیا ہائیڈروجن کے دو حصے اور آکسیجن کا ایک حصہ پانی بن گیا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سمندروں کو اکٹھا کرے گا اکٹھا کرنے کے بعد اس کیمیاوی عمل کو توڑ دے گا آکسیجن الگ ہو جائے گا اور ہائیڈروجن کے حصے الگ ہو جائیں گے جس سے پورے سمندر کھول اٹھیں گے جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ایگل بہار اور کہہ کر کے اشارہ کیا پوری سمندر کا رقبہ پورے سمندر کا رقبہ تمام سمندر کھول اٹھیں گے اور اسی سمندر کے اوپر جب جہنم کو رکھا جائے گا تو جہنم کی گرمی کی شدت اور زیادہ بڑھ جائے گی اس لیے کہ ایک تو جہنم ویسے ہی گرم ہے اور دوسری گرم چیز کے اوپر اگر اس کو رکھ دیا جائے تو ایسا ہوا جیسے کسی گرم چیز کو آگ کے اوپر رکھ دیا جائے تو ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو گرم بنایا ہے اب جب سمندر کو بھی بھڑکا دیا جائے گا اور اس بھڑکی ہوئی چیز کے اوپر جہنم کو رکھ دیا جائے گا تو جہنم کی گرمی کی شدت میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا جہنم کے عذاب سے پریشان ہو کر کے جہنمی پکاریں گے جہنم کے داروا مالک کو <عَكَثُون> داروگا مالک اپنے رب سے کہو کہ ہماری زندگی ختم کر دے داروگا ڈانٹے گا کالئن کما کے یہاں موت نہیں آئے گی تم ہمیشہ یہاں ٹہرے رہو گے یہاں سے نکل نہیں سکتے نہ تم کو موت آئے گی ایک نے جی فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا ولا رو خرانہ دیا نہ تو ان کو موت دی جائے گی کہ ان کی حیات جہنم جہنم کے اندر جو زندگی وہ ختم ہو جائے اور نہ تو ان کے عذاب کے اندر تختیق کی جائے گی نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا نہ ان کو موت دی جائے گی اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو جنت میں ڈال دے گا جہنموں کو جہنم کے اندر ڈال دے گا اس کے بعد موت کو ایک کالے میڑے کی شکل میں لایا جائے گا جسے جنت اور جہنم کے درمیان میں کھڑا کر دیا جائے گا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی منا کروائے گا کہ جنتی بالاخانو کے اوپر آ جائے اور جہنمی بھی جہنم کے کناروں پر آ جائیں جہنوی جہنم کے کناروں پر آ جائیں گے جنتی جنت کے کناروں پر آ جائیں گے اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ پوچھے گا کہ یہ کالی سی چیز جو بھیڑ کی شکل میں ہے کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ پھر وضاحت فرمائے گا کہ یہ موت ہے اور پھر جہنمیوں کے سامنے اور جنتیوں کے سامنے اس میڈے کو جو موت کی شکل میں موت رہے گی وہ اور میڈے کی شکل میں رہے گا اس کو جب کر دیا جائے گا اس سے جنتیوں کی خوشی میں اضافہ ہوگا کہ اب تو موت ہی کو ختم کر دیا گیا اب تو موت نہیں آئے گی اور جہنمیوں کی تکلیف میں اور حسرت میں اضافہ ہوگا کہ اب موت آئے گی ہی نہیں ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر جلتے رہیں گے اور جہنم کی تکلیفیں اٹھاتے رہیں گے جہنمیوں کی حسرت میں اضافہ ہوگا اور جنتیوں کی مسرت کے اندر اضافہ ہوگا لہذا بڑا کامیاب ہے وہ شخص جو اپنے آپ کو جہنم کے عذاب،, عذاب سے بچا لے اور جنت میں اسے داخلہ مل جائے ورنہ دنیا کی زندگی کا کیا ہے قرآن حکیم کہتا ہے اوما متال حیات دنیا اما متاؤ حیات الدنیا اما متا حیات دنیا دنیا کی جو زندگی ہے وہ دھوکے کا سامان ہے یہاں کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں اس لیے کہ حقیقی کامیابی وہ ہے جو مل کر ختم نہ ہو یہاں دیکھیے آدمی بہت بڑا انجینئر بن جائے بہت بڑا ڈاکٹر بن جائے بہت بڑا سائنٹسٹ بن جائے لیکن کب تک زندہ رہے گا ساٹھ سال ستر سال اسی سال اس کے بعد اس کے بعد اسے موت آنی ہی ہے تو اسے کامیابی کام ملی کامیابی اصل تو وہ ہے جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہے کبھی ختم نہ ہو دنیا کے اندر جتنی بھی کامیابیاں انسان حاصل کرتا ہے سب کامیابیاں آ رہی ختم ہو جانے والی ساٹھ سال بعد ختم ہو جاتی ستر سال بعد ختم ہو جاتی اسی سال بعد ختم آدمی مر گیا کہ معاملہ سب ختم ہو گیا اصلی کامیابی یہ بتائی گی کہ مرنے کے بعد جو اصلی زندگی آنے والی ہے حقیقی زندگی جو آنے والی ہے اس کو کامیاب بنا لو اسی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عالم اجمائن کی زندگیوں کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ دنیا کے اندر اللہ کے راستے میں قربان کر دیا لیکن آخرت کی زندگی کو انہوں نے کامیاب بنا لیا تو سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی آخرت کی زندگی کو کامیاب بنا لے اور سب سے بدکسمت آدمی وہ ہے جو دنیا بنا کر کے اپنی آخرت کو برباد کر لے اور جس کی آخرت برباد ہو گئی اس کے لیے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے اور جہنم سے کبھی بھی مجرمین کو اور جہنمیوں کو خلاصی نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور اس بات کی توفیق دے کہ ہم ایسے اعمال کریں جن اعمال کی وجہ سے ہمیں آخرت میں جہنم سے نجات ملے اور اللہ تبارک تعالی و صالحہ تعالی اور اپنی رحمت کی وجہ سے جنت میں داخلہ دے واخرداوانہ الحمد الحمدللہ رب العالمین